سترواں مکتوب غلط گاہ سالک کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرم شمس الدین تمہیں معلوم ہو کہ صوفیوں میں ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ ریاضت شاقہ کر چکی ہے اور خواہشات نفسانی سے کوسوں دور ہے ایک مدت دراز تک خلوت نشینی اس کا کام رہا ہے دل کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم ذات اللہ اللہ کے سوا کسی طرف رخ نہیں کرتا نگہبانی دل میں اس قدر بلیغ کوشش کی ہے کہ سوائے ذکر خداوند وند کے کوئی خطرہ دل پر نہیں گزرنے پاتا اس جماعت کے لوگوں پر کشف احوال ہوا کرتے ہیں اور اسرار ملکوت کھلتے رہتے ہیں علوئے مقام کا ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اصحاب کرامت میں داخل ہیں غیب کی خبر دیا کرتے ہیں اور وہ راست ہوا کرتی ہے بیمار سے بیمار کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اس کو شفا ہو جاتی ہے دشمن کی طرف اگر ہمت باندھتے ہیں تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے ان حالتوں کو دیکھ کر ابلیس کو رش کو حسد پیدا ہوتا ہے اور وہ اس فکر میں لگ جاتا ہے کہ جس طرح ممکن ہو حضرت سلامت کو اپنے دامنے تصویر میں لا کر شیطان مجسم بنا چھوڑیں چنانچہ ان پر اسرار شریعت کو ظاہر کرنا شروع کرتا ہے سو سوائے ایک راز کے کل راز کو کھول دیتا ہے وہ ایک ایسا راز ہے کہ خود اسلعین پر بھی پوشیدہ رہا اور اسی سبب سے کمبخت نے آدم صلاحت اللہ علیہ کو سجدہ نہ کیا وہ, وہ ایک پٹی تو یہ پڑھاتا ہے کہ مقصود ترک معصیت سے یہی ہے کہ خواہشات نفسانی دور ہو جائیں اور صفات بشریت مغلوب ہو کر رہے تاکہ سالق کو خدا سے تقرب حاصل ہو دوسرا فقرہ اس کا یہ چلتا ہوا ہوتا ہے کہ مقصود ریاضت مقصود ریاضت سے یہ ہے کہ ذکر حق دل پر غالب ہو جائے اور ذکر خداوند بند سے دل میں ایسی جلا پیدا ہو کہ ساری ظلمات بشریت دور ہو جائیں تاکہ حقیقت معرفت سالک کو حاصل ہو اور غرض شریعت او اور غرض شریعت درزی سے یہی ہے کہ کعبہ وسال تک پہنچے جب وہاں تک رسائی ہو گئی تو زاد او راحلہ کی کیا حاجت باقی رہی ان توہمات کے بعد اس قوم کو یہ خلل دماغ پیدا ہو جاتا ہے کہ نماز ادا کرنے کو حجاب سمجھنے لگتی ہے خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو خود ہر وقت مشاہدے میں ہیں مقصود نماز رکو و سجود سے تو دل کا غفلت دور ہونا حضور دل پیدا ہوتا ہے جب ایک ساتھ بھی غفلت نہیں ہوتی اور عالم ملکوت پیش نظر ہے ارواح انبیاء منہرین بہترین صورت میں دکھائی جا رہی ہیں اب ہم کو ان بےگاریوں کی کیا حاجت باقی رہی معاذ اللہ معاذ اللہ یہی بعینہ ابلیس کا واقعہ ہے کمال قرب میں وہ ایسا بھولا کہ سجدہ آدم کی اس نے پرواہ نہ کی اور آدم علیہ السلام کو اپنے سے حقیر سمجھا اس سجدے کو بے سود سمجھ کر باز رہا تم کیا سمجھتے ہو کہ قرآن شریف میں قصائے ابلیس محض افسانے کے طور پر بیان ہوا ہے نہیں ہرگز نہیں بلکہ ایسی ہی قوم کی تنبیح کے لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ یہ لوگ جان لے کے مقرب سے مقرب بھی ہو تو وہ فرما برداری میں تقصیر نہ کرے اور بزرگوں کا جو یہ خیال ہے کہ شریعت کی راہ میں چلنا بھی عین حق طلبی ہے بالکل بجا و درست ہے اب سنو اصلی راز جو ابلیس نے اس قوم پر ظاہر نہ کیا وہ خود بھی غافل رہا وہ کیا ہے یہ ہے کہ نماز وغیرہ سے غرض صرف صفات بشریت کا دور ہونا اور تقرب خدا حاصل ہونا نہیں ہے بلکہ دوسرا مقصود یہی ہے کہ پانچ وقت کی نماز میں نمازیں گویا درچھائے کمال کے لیے پانچ مسمار ہیں اگر اس مسمار کا سہارا نہ ہوگا تو سالک اس مقام سے گر جائے گا ممکن ہے کہ یہاں پر یہ شبہ واقع ہو کہ آخر نماز کے مسمار ہونے کا سبب کیا ہے اور کس مناسبت سے نماز کو مسمار کہا گیا ہے جواب اس کا بزرگوں نے یہ دیا ہے کہ اس کی وجہ کا انکشاف قوت بشری سے باہر ہے یوں سمجھو کہ یہ اس عسقم خاصیت ہے عقل اس کی دریافت سے عاجز و قاصر ہے مثلاً مقناطیس کو دیکھ لو دیکھو لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے کسی کو اس کی خبر نہیں کہ ایسا کیوں ہے علاوہ عظیم بزرگوں نے اس قوم کے لیے ایک بہت ہی واضح مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے پہاڑ پر چھوٹا سا مکان بنا لیا تھا اور طرح طرح کی نعمت اس میں لا کر اس نے رکھ دی تھی جب اس کا آخر وقت ہوا صاحبزادے صاحب کو اس نے وصیت کی کہ اے فرزند میرے بعد جس قسم کا تغیر و تبدل اس مکان میں تم کرنا چاہو تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں مگر وہ کئی مٹھے جو خوشبو گھاس کے ہیں اگر وہ سوکھ بھی جائیں تو انہیں اس مکان سے باہر نہ پھینک دینا خدا کی شان وہ غریب چل بسا برخردار صلیمہ اس مکان میں رہنے لگے فصل بہار کی آمد آمد ہوئی پہاڑ کا پہاڑ جنگل کا جنگل ہرا بھرا ہو گیا انوا انوا اقسام کے خوش رنگ اور خوشبودار پودے نکل آئے صاحبزاد عمر دراز نے سوچا کہ ابا جان نے غالباً ان گھاس کے کو اس لیے یہاں رکھ چھوڑا تھا کہ مکان میں خوشبو رہے اب اس خوش گھاس کی کیا ضرورت باقی رہی جہاں ایسے ایسے گل پھول موجود ہیں حکم دیا کہ ان کو بدر کرو اور کافی مقدار تر و تازہ گلدستوں سے مکان سجا ڈالو ادھر اس پرانی گھاس کا دور کرنا تھا کہ ایک سیاہ سانپ سوراخ سے نکلا اور نور نظر سلم کو ڈس کر چلتا ہوا پھر کیا تھا فوراً حضرت ختم ہو گئے دیکھو اس گھاس میں دو فائدے تھے ایک تو خوشبودار گھاس کی خوشبو بھی تھی دوسری ایک خاصیت اس میں یہ تھی کہ جہاں کہیں وہ رہے سانپ اس کے گرد پھٹکنے نہ پائے وہ گھاس گویا ایک قسم کا منتر تھی اس خاصیت سے کوئی شخص واقف نہ تھا صاحبزادے بلند اقبال نے اپنے کمال عقل پر غرہ کیا آخر جان عزیز کھو بیٹھے یہ خرابی کیوں واقع ہوئی اس لیے ہوئی کہ ایک مقصد کے سوا دوسرا مقصد اس گھاس کے رکھنے کا وہ نہ سمجھا یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ جو بات انسان کے دائرہ عقل میں نہ آئے وہ یہ سمجھے کہ قدرت بھی اس سے آ رہی ہے کیا اس آیا شریفہ کی خبر نہیں ہے کہ وما من العلم اللہ ہم نے تم کو بہت تھوڑا علم دیا ہے وہ صاحبان کش و کرامت سے غلطی میں مبتلا ہوئے ایک بھید اسرار شریعت سے جو ان پر ظاہر ہوا وہ سمجھے کہ اس کے سوا دوسرا راز نہیں جیسا بلی سمجھا تھا یہ بہت ہی بڑا دھوکہ ہے جس میں سالکان اور روندگانے طریقت پڑ جاتے ہیں اور ایک سخت گھاٹی ہے جس میں اکثر لوگ ہلاک ہو کر رہ گئے ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے ربائی افگند دلم رخت ب منزل گاہے کان جانا رد بسد دلیلا راہے جون من دو ہزار عاشق اندر ماہے می کشتا شون دیر نیاید آ हे. ایک ایسی منزل کی طرف میرے دل نے قدم اٹھایا ہے جہاں سینکڑوں رہبر بھی اگر ساتھ ہوں تو وہاں کا راستہ نہیں مل سکتا میرے جیسے ہزاروں عاشق روزانہ مار ڈالے جاتے ہیں اور مجال نہیں کہ ایک آہ بھی منہ سے نکال سکیں دیکھو بہت ہوشیار رہنے کا مقام ہے جس سالک کا قافلہ لوٹا گیا ہے وہ اسی بادیا خونخار میں لوٹا ہے اس ہلاک شدہ قوم نے شریعت درزی سے صرف صرف ایک ہی مقصود جانا حالانکہ اس میں دوسرے اسرار بھی پوشیدہ ہیں کیسا عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے کہ انہیں کھلی کھلی بات سمجھ میں نہیں آتی ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر شریعت درزی میں دوسرے اسرار نہ ہوتے تو خود حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی نماز کی کیا حاجت تھی کہ پائے مبارک ورم کر جاتے تھے کیا آپ یہ نہیں فرما سکتے تھے کہ نماز امت پر واجب ہے پیغمبر پر واجب نہیں آخر آپ نے یہ کیوں ظاہر فرما دیا کہ نبی کے لیے نو بیویاں بیک وقت جائز ہیں مگر امت کے لیے بیک وقت چار بیوی سے زیادہ جائز نہیں پھر آپ نے روزائے وصال خود رکھا اور امت کو منع فرمایا بہر کیف علما ہوں مشائق ہوں صوفی ہوں کوئی صاحب ہوں جن کو واقعی کمال حاصل ہوا وہ جانتے ہیں کہ شریعت کا کوئی رکن بھید سے خالی نہیں اور ہر رکن سے سعادت آخرت وابستہ ہے اگر بزرگوں کے معاملات پر غور کرو تو سمجھو کہ شریعت کے ساتھ ان کے کیا کیا آداب رہے ہے hey, hey. مرتے دم بھی آداب شریعت سے مو نہیں مورتے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا جب وقت آخر ہوا زوف کا عالم تاری تھا حضب حکم ایک صاحب وضو کرانے میں مشغول ہوئے عجب اتفاق کے وہ صاحب ریش مبارک میں ریش مبارک میں خلال کرانا بھول گئے آپ نے خود سے ان کا ہاتھ پکڑا اور اس سنت کو پورا کیا حاضرین نے عرض کی کہ اے میرے دین کے سردار ایسے نازک وقت میں تو اس قدر تکلیف کی اجازت نہیں آپ نے کیا؟ آپ نے کہا سچ ہے مگر یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ کس کی بدالت ملا اسی شریعت درزی نے وہاں تک پہنچایا بے شک جو اہل کمال ہوتے ہیں ان کی یہی روش رہی ہے البتہ اہل غرور تھوڑی بات میں پھول جاتے ہیں ان کا جب حال ہے جس چیز کو نہیں دیکھتے سمجھتے ہیں کہ وہ چیز ہی نہیں ہے کیا نماز کے اثرار کو جاننا کھیل تماشا ہے بڑے بڑے حقیقت آشنا بھی نہیں جانتے کہ پانچ وقت کی نماز کیوں ہوئی تقبر تحریمہ و قیام و قعود اور دیگر ارکان کیوں مقرر کیے گئے اور یہ ترتیب کیوں رکھی گئی کہ صبح کی نماز فرض دو رکات ظہر و اثر کی نماز فرض چار چار رکاط مغرب کی نماز فرض تین رکات عشاء کی نماز فرض چار رکات اور رکو ایک بار سجدہ دو بار ہر بات میں ایک بھید اور خاصیت ہے باوجود حصول کمال اگر نماز کی بھی نگہداشت رہے گی تو البتہ موت کے وقت اثر ظاہر ہوگا اور اس کا راز کھلے گا اگر نماز کی پابندی نہ ہوگی تو کوئی کمال وقت پر کام نہ آئے گا بے نمازی صوفی موت کے وقت جب اپنی حالت خراب دیکھتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ ہائے وہ کمال کیا ہو گیا جواب ملتا ہے کہ مسمار نہ تھا جڑ ہل گئی ابلیس کے ساتھ کیا ہوا یہی ہوا کہ سارا کمال ایک نافرمانی کھو بیٹھی یہی وہ گھاٹی ہے جہاں سالک مغرور ہو کر لٹ جاتے ہیں اور اصلی راز ان پر نہیں کھلتا مسنوی مرد بے دانش در راہ گمراہ کہ راہ دور و تاریخ است پرچہ، چراغ علم و دانش پیش خود دار نہ درجہ درچے افتی سرنگوں سار فغان زین صوفی کو در خار ماندہ دلے در علم خود بے کار ماندہ یعنی بغیر کسی رہبر و پیشوا کے راستہ نہ چلنا کیونکہ راستہ دور اور اندھیرا ہے اور بیچ میں کنواں ہے علم و عقل کا چراغ ہاتھ میں رکھ نہیں تو کنویں میں اوندھا گر پڑے گا ہائے وہ صوفی جو جھاڑ جنگل میں پھنس کر رہ گیا اس کا علم کوئی کام نہ دے سکا اے بھائی جو لوگ واقعی خوش نصیب اور حق رسیدہ ہیں ان کو دو آنکھیں ملتی ہیں ایک آنکھ سے صفات آفات نفسانی دیکھتے رہتے ہیں اور دوسری آنکھ سے صفات کرامت یزدانی ملاحظہ کرتے رہتے ہیں جس وقت اس کی نوازش اکرام کا مشاہدہ کرتے ہیں ناز کرتے ہیں اور جب اجز و آفات خاک پر نظر پڑتی ہے پانی پانی ہو جاتے ہیں اللہ اکبر شیر گہے بر تارم اعلی نشینم گہے برپشت پائے خدنا میں کبھی سب سے اونچے آسمان کی بلندی پر پہنچ جاتا ہوں اور کبھی اپنے پشت پا کو بھی نہیں دیکھ سکتا اے شوریدہ عراق سوختہ آتش فراق پر بدو نمائند کی حالت جس وقت طاری ہوتی تو کس درد ناک لب و لہجے میں کہہ گزرتا ہے کہ یا لیتنی کنت ترابا ولم اعرفو هذا حید کاش کے میں خاک ہوتا اور مجھ کو محبت سے کوئی سروکار نہ ہوتا اور جب از دبر باند کی شراب پینا پیتا تو اس دیر بایند کی شراب پیتا تو مستی میں یہ نعرہ مارتا کہ ملائکہ ملکوت اور ساکنان ملائے آلہ کہاں ہیں حاضر آئیں اور میرے تخت دولت کے سامنے ہاتھ باندھ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں اسی راز کو کسی نے کیا کہا ہے کیا خوب کہا ہے گہیم جائے نشیب است دگاہ گاہ بلند گہیم داغ فراق ست او گاہ باغ وصال کبھی میری جگہ پستی میں ہے اور کبھی بلندی میں مجھ کو کبھی جدائی کے داغ کا مقابلہ کرنا ہے اور کبھی آنکھوں کے سامنے وسال کا پھلا پھولا باغ نظر آتا ہے اب تصویر عالم محبت و طلب کا دوسرا رخ بھی دیکھ لو اس مرد خدا یعنی آدم علیہ السلام نے جس وقت ساری ملکوتی تعت کی پونجیوں کو آتش عشق سے جلا کر خاکستر کر دیا تھا اور بہشت کا مالک بنایا گیا تھا اسی محبت کی بدولت اس پر ایک سخت وقت آ پڑا اور ایک بڑی مہم کا سامنا ہو گیا ندا ہوئی کہ عاشق یوں چین سے نہیں رہتا اور اس آسانی سے نہیں کھاتا پیتا یہاں سے جاؤ اور جا کر قوت بازو در جا فشانی سے روزی حاصل کرو کیا تماشا ہے کہ خوشی میں اس قدر کم وقت گزرا اور تین سو برسیں غم و حسرت میں گزارنی پڑی اللہ اللہ شیر گرچہ کنی کہ بسے رازماں ردے شکایت نہ کسے رازماں اگرچہ ہمارے جیسے بہتوں پر تمہارا کہر و غصہ جاری ہے مگر کسی کے لب پر کوئی شکوا نہیں ہے وسلام